أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أخلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تعالى والذين آمنوا وشدوا حبا لله نبر خواتین میں فرماتے ہیں عام مسلمانوں کے حقوق پہلے سسرالی رشتے داروں کے حقوق ذکر فرماتے ہیں سفران مجید میں نصب کے ساتھ علاقۂ مستاہرہ یعنی سسرالی رشتہ دار کو بھی ذکر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ساس اور سسر سال بہنوئی اور داماد اور بہو اور بیوی کی پہلی اولاد کا بھی کسی قدر حق ہوتا ہے اس لیے ان لوگوں کے ساتھ احسان و اخلاق کی رعایت کسی قدر خصوصیت کے ساتھ اوروں سے زیادہ رکھنا چاہیے یتیموں کمزوروں کے حقوق یتیم یعنی وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو اور بیوہ اعجزہ ضعیف مسکین بیمار معذور مسافر یا سائل ان لوگوں کے حقوق اور زائد ہیں ان لوگوں کی مالی خدمت کرنا ان لوگوں کا کام خود کر دینا ان کی دل جوئی اور تسلی کرنا ان کی حاجت اور سوال کو رد نہ کرنا مہمان کے حقوق میں فرماتے ہیں کہ مہمان کے حقوق یہ ہیں کہ اس کے آنے کے وقت خوشی ظاہر کرنا پریشان نہ ہو جائے کہ یہ کہاں سے نازل ہوگئے خوشی ظاہر کرنا ان کے, جانے کے وقت کم از کم دروازے کم از کم دروازے تک ان کے ساتھ جانا اس کے معمولات اور ضروریات کا انتظار کرنا جس سے اس کو راحت پہنچے اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں مہمان کو توازو اور تکریم اور مدارات کے ساتھ پیش آنا بلکہ خود اس کی خدمت کرنا کم از کم ایک روز اس کے لیے کھانے میں کسی قدر درمیانی درجے کا تکلق کرنا مگر اتنا جس میں نہ اپنے کو گرانی ہو نہ اس کو گرانی ہو درمیانی درجے کا تکلف بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ کیا جاتا ہے جس سے اہل خانہ کو تو ہوتی ہے تکلیف آنے والوں کو کی بعض دفعہ شرمندگی ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے ایسا ہو کہ جو درمیانہ ہو کم از کم تین روز تک اس کی مہمانداری کرنا اتنا تو اس کا حق ہے اس کے بعد جس قدر ٹھہرے میزبان کی طرف سے احسان ہے مہمان کو بھی نہیں چاہیے کہ اس سے زیادہ ٹھہرے کے سر ہی ہو جائے لہذا اس کو بھی چاہیے کہ تین دن سے زیادہ نہ ٹھہرے اللہ یہ کہ ایسی بے تکلفی اور دوستی ہے خصوصی حالات کے اخوال الگ ہوتے ہیں عام مسلمانوں کے حقوق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے عام مسلمانوں کے یہ حقوق منقول ہیں کہ مسلمان بھائی کی لغزش کو معاف کرے اس کی غلطی کو اس کی لغزش کو معاف کرے اس کے عیب کو چھپائے دوسروں کو بتائے نہیں بلکہ اس کے عیب کو چھپائے پردہ پوشی کرے وہ, آ... وہ تھے آپس میں تم ہو آپس میں غذب ناک وہ آپس میں کریم تم ہو آپس میں غذب ناک وہ آپس میں رحیم تم خطا کار و خطا بین وہ خطا پوش و کریم صابۂ اکرام کی حالت کرتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ تم ہو آپس میں غذب ناک ایک دوسرے پر غصہ کرنے والے تم ہو آپس میں غذب ناک وہ آپس میں رحیم تم خطا کار و خطا بین گنا کرتے بھی ہو اور دوسروں کے گناہ دیکھتے ہو تم خطا و خطا بین وہ خطا پوش و کریم یعنی وہ دوسروں کے گناہ چھپاتے بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایسی بات ہوتی تو نہ ہو جاتا کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی اس کو معاف بھی فرماتے چاہتے سب ہیں کہ ہو جس سرعیہ پر مقیم، پہلے ہے کوئی پیدا تو کرے پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے علم و یقین کہتے ہیں دوسری جگہ کہتے ہیں کہ جا کے ہوتے ہیں سفارا تو مساجد میں غریب لیکن میں, میں نے یہ حق کیا ایک جگہ پہ کہ اب تو معاملہ کچھ الٹا سا ہے غریب علاقوں میں نمازی کم ملتے ہیں اور پھر بھی پڑھا لکھا طبقہ نماز اور مسجد کی طرف زیادہ آ رہا ہے بہ نسبت غریب علاقوں کے کہ وہاں پہ وہاں پہ وی سی آر کی دکانیں زیادہ ہیں اور کیبل زیادہ پابندی سے دیکھے ہی جاتے ہیں اور بڑے بوڑھے بھی جو ہیں وہ تاج کھیل رہے ہیں اور وقت کو ضائع کر رہے ہیں لیکن پڑھنے لکھنے سے کم از کم کچھ شعور آگر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دن میں سے رات کو پیدا کرتا ہے اور رات میں سے دن کو پیدا کرتا ہے مردوں میں سے زندے کو پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے تو اگر اگرچہ کوشش تو یہ کی گئی تھی لاڈ نکالے نے کہ منہ کالا کیا جائے مسلمانوں کا اس تعلیم سے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اسی میں سے اسی مردے میں سے اللہ تعالیٰ نے زندے کو پیدا کیا مسلمانوں کو شعور عطا فرما کر پھر اسی میں سے ایسے لوگ نکل رہے یہ جتنے بڑے بڑے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ان کی آنکھوں کا کانٹا ہیں یہ لوگ کوئی مدرسے کے پڑے ہوئے مولوی نہیں ہیں بلکہ یہ اسی نظام تعلیم کے لوگ ہیں اللہ تعالی نے ان کو سمجھ اور عقل عطا فرمائی اور شعور عطا فرمایا تو اس لیے اقبال اگر ہوتے تو شاید آج اس, لیے اس لیے اپنے مثروں کو بدل دیتے کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب روز زحمتے زحمتے روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو دولت میں, حافظ ہم سے دولت میں حافظ ہم سے لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ دولت کے ساتھ تو بہت سے لوگ مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں لیکن اس کو کہیں گے خسرت دنیا و ناخرہ کمائی میں پورا نہیں ہوتا اور مشکل سے گزارا ہو رہا ہے پریشانی ہے لیکن اس کے باوجود گناہوں کو نہیں چھوڑتا نہ دنیا میں نہ دنیا میں مزیداری دیکھ سکتا ہے نہ آخرت میں دیکھ سکتا ہے کم از کم اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں مالدار متقبر کو مالدار متقبر کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں لیکن بہت زیادہ ناپسند فرماتے ہیں غریب اور مخلص متقبر کو کیونکہ مال ہونے کی وجہ سے تکبر کرنا تو سمجھ میں آتا ہے مال ہونے کی وجہ سے تکبر کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن غریب ہونے کے باوجود کیوں کر تکبر کر رہا ہے لیکن دیکھیں آج, کہ آج ایسے طبقے میں بھی تکبر موجود ہے لہذا اور صرف یہ بھی فرمایا کہ نوجوان گناگار اللہ تعالی کو ناپسند ہے گناگار اگرچہ نوجوان ہو اللہ تعالی کو ناپسند ہے لیکن برا گناگار زیادہ ناپسند ہے بوڑا گونادار زیادہ ناپسند ہے کیونکہ اب تو بڑھاپا آگے اب تو کم از کم قبر کی تیاری کر لینی چاہیے بال جب سفید ہو گئے اب سمجھ لینا چاہیے کہ فصل تیار ہے کھیتی تیار ہے اب اس کو چاہیے کہ اب اس کو کاٹنے میں دیر نہ کرے اب اس کو کاٹنے میں دیر نہ کرے ہمارے یہاں بجائے اس تیاری کے کچھ کھیتی کو کالا کر دیا جاتا ہے اور یا تو ہزار دیا جاتا ہے سرے سے یا تو اس پہ کالا فضاب لگایا جاتا ہے کہ تاکہ کھیتی سفید معلوم ہی نہ ہو یہ خود سریدی نہیں ہے تو اور کیا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ نہیں ابھی ہم, ابھی ہماری ایسی عمر نہیں ہوئی ہے عمر نہیں ہوئی ہے تو پھر کیسے ہو گیا یہ معاملہ اور اور, اور ہم, ہمارے ہمارے نظر انداز کرنے سے کیا ہوتا ہے جب اسرائیل السلام آئیں گے تو وہ ہمیں پہچان لیں گے کہ یہ کتنے ستر سال کا ہے یا پچاس سال کا ہے وہ پہچان جائیں گے بچے جوان ہو رہے ہیں پوتے پیدا ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود زیادہ جان کی حالت یہ ہے اکبر اللہ کہتے ہیں مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں اب تو جب اسٹریکچر ہلنے لگا اب دسمبر کرنے سے کیا فائدہ اب تو یہی چاہیے حالانکہ اس میں تو وقار ہے سیدانہ ابراہیم علیہ السلام السلام کا جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جب پہلا بال ان کا داڑھی کا سفید ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ماں ہاگا یار یہ کیا چیز ہے یہ میری داڑھی سفید ہو گئی بال تو اللہ تعالی نے فرمایا وقارن یہ تمہارا وقار ہے یہ تو مومن کا وقار ہے داڑھی کا سفید ہونا لیکن خود ہم اپنے وقار کو مجرو کرتے ہیں مولانا سعید احمد جلال پوری صاحب ڈانگر خاتون کے ساتھ ایک جگہ میں تھا میں اپنے شیر سنانے کے لیے تھا مولانا ہمارے اساتذہ کی کوئی محفل تھی تو وہاں بندے نے شعر سنانے کے بعد مولانا دھیان فرمایا اور اس نے فرمایا کہ مولوی جب تک جوان ہوتا ہے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اس لیے پھر اس کی زیادہ قدر کی جاتی ہے عمر کی وجہ سے اور داڑھی کی سفیدی کی وجہ سے فرمایا کہ میری داڑھی جلدی سفید ہو گئی تو کسی نے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ کی داڑھی جلدی سفید ہو گئی خیر تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے تیر بنانا تھا اسی لیے داڑھی جلدی سفید کر دی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو مجھے تیر بنانا تھا اس لیے داڑھی جلدی سفید کر دی. تو اس لیے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے جانا تو ہے پہلے کے لوگ چالیس سال کے بعد حضرت صاحب نے کئی دفعہ یہ بات فرمائی کے لوگ چالیس سال کے بعد کام دھندے کو چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتے تھے کہ اب تو جانا قریب ہے سفر مشہور شعر ہے جو بسوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے تو ہمیں بھی شب میں اٹھنا چاہیے یعنی صبح سویرے اٹھنا چاہیے یعنی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے باندھ لے تو سفر ہونے کو ہے پوچھا ہے بے خبر ہونے کو ہے باندھ لے تو سفر ہونے کو ہے سب کے سب ہیں رہ رو فنا سب کے سب ہے رہ روے کنیں فنا جا رہا ہے ہر کوئی کنیں فنا آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا آتی ہے ہر چیز سے بوئ فنا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن اور برا لگے تو ہے یہاں سے مجھ کو جانا ایک دن لوگ کہتے ہیں یہ کیسی بچی گنی کی باتیں کرتے ہیں ہمیں بھی جانا ہے سب کو جانا ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھیکانا ایک دن منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہ تیری مجذوب حالت اور یہ سن خود کو کہتے ہیں مخاطب کر کے خواجہ صاحب یہ تیری مجذوب حالت اور یہ سن ہوش میں آ اب نہیں غفلت کے دن یہ تری مجذوب حالت اور یہ سن سن نہیں سن سن کا مطلب عمر یہ تری مجذوب حالت اور یہ سن ہوش میں آ اب نہیں غفلت کے دن اب تو بس مرنے کے دن ہر وقت گن اب تو بس مرنے کے دن ہر وقت گن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اور دار پانی کی سجاوٹ پر نہ جا دار پانی کی سجاوٹ پر نہ جا نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا ان نہو خدف من نہ جا ان نہ من نہ جا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لیں جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک ایسی یقینی چیز کو ہم کو چاہتے ہیں کہ اس کو بھلا دیں جیسے کہ بہو کہہ رہی صاحب کہہ رہی تھی اپنی دوسری کسی بری عورت سے کہ میری بہو یوں یوں کہہ رہی تھی کہ, تو یوں یوں ہو جائے. کہ وہ موت کا نام بھی نہیں لے رہی کہیں موت کا نام لینے سے موت نہ آ جائے ہمارا ایک دوست بچپن میں کہتا ہے کہ رات میں سانپ کو سانپ کہنے سے سانپ نکل آتا ہے یہی حال ہے کہ ہم موت کا نام بھی نہیں لیتے تذکرہ بھی نہیں کرتے تاکہ تیاری نہ کرنی پڑے खुदा کی پسند جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو جان لو جو چیزیں میں جانتا ہوں تم لوگ اگر جان لو تو خرج مل جنگلوں کو گھروں میں ہنسنا کم کر دو وکئی تم تو رونا زیادہ کر دو اور ہنسنا کم کر دو لرج تو ملس اداس اور جنگلوں کو نکل جاؤ اور, اور بس اللہ تعالی کو یاد کرتے رہو جنگل میں جا کے اپنی حالت زار پر اپنے سر پہ خات ڈالتے پھرو جو چیزیں میں جانتا ہوں لیکن آج تو ہم سب چیز جان بوجھ کے بھلائے بیٹھے ہیں لیکن بھلا دینا بیماری کو اگنور کرنا اگنورنس جو ہے یہ مرض کا علاج نہیں ہے بلکہ مرض کا علاج یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرا لے جانا تو سب کو ہے ہم نہیں کہتے کہ جو اللہ والا بن جائے گا وہ اللہ تعالی کے پاس نہیں جائے گا وہ بھی جائے گا لیکن وہ خوش و خرم جائے گا اور مزیدار حالت میں جائے گا اللہ تعالی پروانہ جاری کریں گے یا اجت نفسمہ ارجعی لوٹ آ میری طرف آ نہیں بلکہ لوٹ آ میری طرف ارجعی ارج اپنے پالنے والے کی طرف نہیں فرمایا, فرمایا،, فرمایا، کیوں کہ پالنے والے سے ایک مناسبت ہوا ہی کرتی ہے آجا اپنے پالنے والے کی طرف را مریا وہ بھی تج سے راضی تو بھی اس سے راضی پھر کس بات کی فکر ہے عبادی اور داخل ہو جات میرے نیک بندوں میں ایسا فرمایا پتہ چلا کہ وہاں بھی نیک بندوں میں پہلے داخل کیا جائے گا اور جو لوگ یہاں نیک بندوں میں رہتے ہیں وہ گویا کہ وہاں نیک بندوں میں جانے کا انتظام کر رہے ہیں لا یش کا ان کے پاس کے بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے جو یہاں نیک لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمافلی کی آبادی اور عبادی یا نسبتی لگایا کہ تم لوگ میرے بندے ہو تم لوگ یہ تو اچھے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کل یا احباز اصرفو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ نسلی لگایا کہ جن لوگوں نے حدود سے سجاوٹ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا کل آپ کہہ دیجئے یا احباد نوین اصرفو اے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر لیا اور مجھے ناراض کر لیا لا من اللہ ری کے رحمت سے مایوس نہ ہونا یا نسبتی حضرت فرمایا برادر نسبتی سمجھ میں آتا ہے نسبت سمجھ میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی نسبت اور یا نسبتی تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یا نسبتی لگائی اور وہاں پہ بھی فد خلی فی عبادی داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں ود خلی جنتی اور داخل ہو جاؤ جنت میں تو پھر جانا تو بہرحال ہے لیکن جو ایسے جائے گا وہ گویا کہ شاہی مہمان بن کے جائے گا اور جو اس طرح چھپتا پھرے گا کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے کہیں ہم مر نہ جائیں کہیں ہم ارے بھائی ہم تو مرتے مرتے بچے لیکن بعض دفعہ بچتے بچتے بھی مر جاتا ہے آدمی مرتے مرتے تو بہت سے بچتے ہیں لیکن بہت سے بچتے بچتے, بچتے بھی مر جاتے ہیں اور آنند پانند روح نکل جاتی ہے ابھی دیکھے دو تین دن میں پچاس آٹھ آدمی چلے گئے دنیا میں کیا پہلے سے انہوں نے تیاری کر رکھی تھی انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ کل ہمیں جانا ہے بلکہ اسی طرح آن کی آن میں بس اللہ تعالیٰ کا جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملا کرتی تو فرمایا کہ مسلمان بھائی کی لفزش کو معاف کرے اس کے عیب کو چھپائے اس کے عذر کو قبول کرے وہ اگر معذرت کرے نہیں بھائی نہیں یہ بات نہیں تم نے اس وجہ سے نہیں, اس وجہ وجہ سے سے نہیں کیا ہو اب بلا وجہ سے مدمان ہو رہے ہیں حالانکہ وہ عذر کر رہا ہے جب کوئی عذر کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے نظر اللہ عبر معاف فرما دیتے خواجہ صاحب نے پوچھا غیرت آپ معاف کر دیتے ہیں حالانکہ اگر آپ معاف نہ کریں تو وہاں پہ اس کی بہت نیکیاں ملیں گی فرمایا وہ نیکیاں تو گنی چنی ہوں گی اور جو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ دیں گے وہ بے شمار دیں گے معاف کرنے سے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا لہذا معاف کرنے میں فرماتے ہیں میں دیر نہیں کرتا اس کی تکلیف کو دور کریں مسلمان کو اگر تکلیف میں دیکھے تو خوش نہ ہو کہ ہاں بہت اچھا مزہ آ رہا ہے بلکہ تکلیف میں دیکھے تو اس کی تکلیف کو دور کرے ہمیشہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرے یعنی اس کا بھلا چاہے جیسا اپنے لیے چاہے اس ویسا ہی اس کے لیے بھی چاہے بیمار ہو جائے تو عیادت کرے بیمار ہو جائے تو عیادت کرے عیادت کرنے جائے تو بھی سر نہ ہو جائے دو گھنٹے بیٹھا ہوا ہے اب اس بیچارے کا کام حرج ہو رہا ہے عیادت کرنا ضرور سنت ہے لیکن ایک دو گھنٹے بیٹھنا ضروری نہیں بلکہ چند منٹ بیٹھ کے اور دعا کی درخواست بھی کرے کیونکہ دعؤ مریض کا دعا الملائکا مریض کی دعا ملائکہ کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے فرشتوں کی دعا کی طرح دعا المریض کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی دل جوئی کی بات کریں کہ لا ان شاء انشاءاللہ اردو میں کہنے اگر عربی مشکل ہے کہ صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے کینسر بھی ہے تو بھی یہی بات کریں کیونکہ صحیح ہوگا آدمی یہاں سے زیادہ صحیح تو وہاں رہے گا جو صحیح تو بہرحال ہوگا یہاں سے زیادہ صحیح اللہ تعالیٰ کے پاس رہے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک بدو نے یہ کہہ کے تسلی دی جب حضرت عبداللہ ابن عباس کا روم تھا حضرت عباس کا یعنی اپنے والد صاحب کا تو بدو نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے تمہارے ابا کو تم لوگ زیادہ اچھا رکھ سکتے تھے یا اللہ تعالیٰ زیادہ اچھا رکھ سکتے ہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ اچھا رکھ سکتے ہیں کہا کہ بس پھر اتنا غم کیوں کرتے ہو وہ تو تم سے اچھی جگہ چلے گئے حضرت عبداللہ اپنے فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے تسلیاں نہیں لیکن بدو کی اس تسلی سے مجھے تسلی ہوگی کہ واقعی وہ تو اس سے اچھی جگہ پہ موجود ہیں ہمیں اتنے زیادہ غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے تو اس کو یہ تسلی دے کہ انشاءاللہ تم صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ لا اللہ لاباک فکر کی کوئی بات نہیں لاباک فکر کی کوئی بات نہیں کوئی حرج کی بات نہیں پہور انشاءاللہ تم بہت جلدی پاک ہو جاؤ گے یہ نہ کہ وہ ایسا مرض ہو گیا یہ تو فلاں کو بھی ہوا تھا وہ تو چلا گیا دنیا سے وہ تو ٹہل گیا وہ بے وہ بھی دن گنتا رہے گا اپنے وہ بھی دن گنتا رہے گا اپنے ایک آدمی ہمارے مولانا جو ہیں، وہ لطیفہ سناتے تھے کہ ایک آدمی جو بہرا تھا وہ عیادت کے لیے گیا اور کیونکہ بہ رہا تھا سنائی تو, تو دیتا نہیں تھا اس نے پہلے سے کچھ سوچ لیا کہ میں یہ کہوں گا تو وہ یہ جواب دے گا میں پوچھوں گا کہ طبیعت کیسی ہے تو کہے گا کہ اچھی ہے میں کہوں گا ماشاء اللہ اور جب پھر میں کہوں گا کہ تم دوا لے رہے ہو کسی کی تو کہے گا ہاں فلاں ڈاکٹر حکیم کی لے رہا ہوں تو میں کہوں گا اور اچھی اور اسی سے دوا لیتے رہو بہت اچھا حکیم ہے سب پہلے سے اس نے سوالات کے تو اور بھی لوگ اصل میں آ کے اسی لیے مریض میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے ہر آدمی آ کے شروع سے حالت پوچھتا ہے وہ پھر شروع سے بتاتا ہے کہ یوں یوں یوں یوں ہوا یوں طبیعت دلگی, یوں ہوا ہوا ایکسیڈنٹ ہر آدمی کو شروع سے بتانا پڑتا ہے بس جا کے آدمی بیٹھے اور خود بھی اس کے لیے دعا کرے اص اللہ ارب الزین اس دعا کو یاد کرنے بہت بڑی تو ہے نہیں حدیث شریف کے الفاظ ہیں یہ اص اللہ اور شی لذیم اس میں کتنے, کتنی دفعہ سات مرتبہ اس کو پڑھنا ہے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو اس کو سات مرتبہ پڑھے اگر مریض کی موت ہی قسمت میں نہ لکھی ہوگی تو شفا ضرور ہوگی موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے لیکن اگر موت قسمت میں نہ لکھی ہوگی تو انشاءاللہ جلد شفا ہوگی اور اس کا تجربہ بھی الحمدللہ ہم نے کر کے دیکھا اور یہی سنت ہے کہ چند مرتبہ دعا پڑھیں اور بس اس کو اگر کچھ بتائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو زیادہ پریشان نہ کریں کرے اس نے جا کے جیسے ہی کہا کہ اور کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے کہا کہ حال کیا پوچھتے ہو مر رہا ہوں اس نے کوئی اس نے سنا تو نہیں کہ ماشاءاللہ اس نے پہلے ہی سوچ کے گیا تھا کیوں کیا وہ سمجھتا ہے جیسے آدمی کہتا ہے کہ ہاں طبیعت بہتر ہے تو کہ اس نے کہا کہ نہیں مر رہا ہوں طبیعت کیا پوچھتے ہو کہا کہ کہ, کہ علاج کس کا کرا رہے ہو کہا میرا علاج میرا علاج تو ملک الموت کر رہے ہیں کہا ماشاءاللہ بہت اچھے حکیم ہیں تم انہی سے علاج کراتے رہو پھر اس کا کہا کہ اچھا کچھ کھاتے بھی ہو بالکل بےچارا تباہ ہوا بیٹا تھا اس نے کہا کہ کیا کھا رہا ہوں زہر کھا رہا ہوں بہت اچھی غذا ہے خوب کھاؤ بہت اچھی غذا ہے خوب کھاؤ بس وہ بےچارا اور پریشان ہوا تو ای ایسا ایسی عیادت نہ کرے آدمی کے مریض جو ہے اور زیادہ پریشان ہو بلکہ اس کو خوشی کی بات کرے اور اس کو کوئی غمی بھی یہی ہوتا ہے تعزیت میں بھی کہ اور لپٹ کے روتے ہیں اور ان کی سفا یاد کرتے ہیں تیسرے دن حاضر ہوئے پھر غم کو تازہ کر دیا بھائی اس کو دعائیں مفرت کرے اور انار پڑھے اور یہ ایسی بات کرے جس سے آخرت یاد آئے کہ ان کو پڑھ کے زیادہ بخشو اور ان کے نقش قدم پہ اگر وہ نیک تھے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو نمازیں نقل پڑھ کے ان کو بخشو اور صدقہ و خیرات کر کے ایسی بات کرے تاکہ اس کا دل دوسری طرف کو ہو اور اس کو تسلی ملے اس کے ساتھ رونے سے اور اسی کو سمجھا جاتا ہے عورتیں تو خاص طور پہ جا کے اور غم کو تازہ کر دیں گی کہ بے او ایسا تھا ویسا تھا, ایسا تھا, ایسا تھا اور وہ ایسی تھی ویسی تھی اور جا کے جو ہے وہ بیچارے جو اور اسی لیے فرمایا کہ تین دن کے بعد تعزیت شہر والے نہ کریں قریب والے تین دن کے بعد شہر والے نہ کریں بلکہ باہر سے آنے والا کیونکہ مجبور ہے وہ کر سکتا ہے اگر شہر میں رہتے ہوئے تین دن سے زیادہ ہو گئے پھر بس مفرت کر دے تعزیت کے لیے نہ جائے کیونکہ اب اس کا غم ہلکا ہونے لگا اب پھر کوئی تعزیت کے لیے آ گیا. پھر وہ بےچارا رونے بیٹھ گیا تو عیادت کے آداب کو سمجھنا چاہیے بہت مختصر بیٹھے اور دعا پڑھنے کے بعد فوراً واپس آئے اور اس کے لیے اس سے بھی دعا کی درخواست کرے اور تعزیت میں بھی یہی کرے کہ اس کو ایسی چیزیں پڑھنے کو بتائے اور اس کو بھی آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کی ترغیب دے بیمار ہو تو عیادت کرے مر جائے تو جنازے پر حاضر ہو مر جائے تو جنازے پر اللہ کے لیے حاضر ہو اس لیے نہیں کہ نہیں جائیں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے بلکہ اس لیے تاکہ اللہ تعالی راضی ہو اس کی دعوت کو قبول کرے مگر اس دعوت کو قبول کرے جس میں کوئی شران کوئی قباہت نہ ہو ورنہ یہ آج کل عام مشہور ہے کہ ساتھ مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا تو اس کا حق ہے اور سنت ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں گے جی ایک سنت غیر موقع مستحبہ کو آپ پوری کر رہے ہیں اور کتنے حرام کام اس میں ہو رہے ہیں تصویر کشی وہاں پہ ہو رہی ہے اور مکس گیدرنگ وہاں پہ ہے گانے بجانے وہاں پہ ہو رہے ہیں ایسی جگہ پہ شرکت کرنا مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا ناجائز ہے تو اس سے یہ درخواست کی جائے کہ آپ ایسی چیزوں کو ختم کر دیں ہم ضرور حاضر ہوں گے لیکن عام طور پہ یہ بات ہے کہ لوگ اس کو مانتے نہیں اور اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں تو بعدوں لوگ کہتے ہیں ہم یوں کر لیں گے چہرہ چھپا لیں گے ہم یو کر لیں گے جو اس میں شامل ہے جو اس محفل میں ہے چاہے چہرہ چھپائے، چاہے پیٹ کر کے بیٹھ جائے اس محفل میں مجرمین میں وہ بھی شامل ہوگا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہوگا لہٰذا ایسی محفل کو کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے حضرت مفتی عثمانی صاحب اپنے اصلاحی خطابات میں لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں دل فکنی ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ تم اس کی دل فکنی کا خیال کرتے ہو نیند شکنی کا خیال نہیں کرتے کہ دین کے احکام ٹوٹتے ہیں ایسی جگہ پہ جا کے دین کے احکامات ٹوٹتے ہیں وقت تو ایسا ضائع ہوتا ہے بے شمار تین چار گھنٹے آٹھ بجے سے تیاری نو دس بجے پہنچ گئے احتیاط اب بارہ ایک ساڑھے بارہ ایک بجے تک بیٹھے ہیں پھر کھانا آیا پھر کھانا کھایا اب واپس پہنچے ڈھائی تین بج گئے صبح کی نماز پزا ہو گئی کیا دعوت کے لیے صبح کی نماز پزا کرنا جائز ہے نقل حج کے لیے تو ایک مستحب دعوت کے لیے جہاں پہ کوئی خرافات نہ ہوں صرف یہ پتہ ہو کہ اتنی دیر ہو جائے گی تو بھی قبول کرنا جائز نہیں ہے مفتی صاحب ایک جگہ تشریف لے گئے کچھ دیر بیٹھے اور حضرت کی ذائقہ پہ ان لو, یہ لوگ اوقات کے پابل ہیں جب گئے تو کوئی بھی وہاں نہ گھر والا نہ دولا نہ کوئی بس وہاں پہ کچھ کسی کو پیغام دیا چند منٹ بیٹھے وہ بھی بیٹھ کے سیاسی گفتگونی کے وقت پاس ہونے گی اپنے تعلیمی کاموں میں مصروف رہے اور اٹھ کے پھر چلے بتا دیئے گا میں حاضر ہوا تھا لیکن کیونکہ بہت, بہت اس وقت کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی لہذا پھر وہاں سے چلے گئے اور ایک دفعہ کہیں پھنس گئے اور دو تین گھنٹے گزر گئے تو پھر دوسرے دنوں نے مضمون بھی لکھا جو جنگ اخبار میں زمانے میں مضمون آتے تھے ان کے ذکر و فکر کے نام سے کہ اتنا اتنا وقت آ, مسلمان ضائع کرتے ہیں ان سب چیزوں میں ہو تو وقت پر ہو اور سادگی کے ساتھ اسی لیے سادگی میں یہ سب تکالیف نہیں ہے جتنی تکلف جتنا زیادہ کیا جاتا ہے اسی لیے تکالیف اتنی زیادہ بڑھتی ہیں ہر آدمی پریشان ہر آدمی کے پاس گاڑی نہیں ہوتی ٹیکسی والا جو ہے منہ مانگے دام لیتا ہے بس میں جانا ناممکن ہوتا ہے اسی طرح بعض دفعہ لوٹ مار بھی ہوتی ہے یہ تمام چیزیں اور بد اخلاقی تو ایسی ہوتی ہے جب کھانا کھلتا ہے تو قیامت کا منظر کسی نے نہ, نہ دیکھا ہو تو کھانا کھلنے کا منظر وہ دیکھ لے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا بھی نہیں ہر آدمی جو ہے وہ اپنے چکر میں لگا رہتا ہے تو اس لیے اور جو اللہ کے لیے اس لیے نہیں اللہ کے لیے چھوڑ دے اور دعوت اس لیے قبول نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے ایسی خوراک والی مجلس میں یا فجر کی نماز چھوٹنے کا امکان ہو تو بھی چھوڑ دے تو اللہ تعالی اس کو گھر بیٹھے کھلائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھ کھلائیں گے حضرت والا کی خدمت میں وہ صاحب حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت میرے بھائی کا ولیمہ ہے آپ تشریف لائیں آج سے بہت 20-25 سال پہلے کی بات ہے حضرت ورمہ ٹھیک ہے میں حاضر ہوں گا لیکن اگر کوئی خلاف شریعت و سنت کام ہوا تو میں بیل کی طرح چلاؤں گا پھر میں بیل کی طرح چل گا آپ کی شادی میں رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا کہا کہ حضرت آپ یہیں تشریف رکھیے ہم کھانا یہیں پہنچا جائیں گے آپ یہاں تشریف رکھیں کھانا ہم یہاں پہنچا جائیں گے بہت سے لوگ اسی طرح ولیمہ بھی جو ہے وہ اپنا خامقاہ میں کر دیتے ہیں ان حضرات کا آنا ممکن نہیں ہے ان حضرات کا آنا ممکن نہیں ہے لہٰذا وہ ولیمہ کو خانقاہ میں ہی کر دیتے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دوسروں کو راحت پہنچائی جائے قریب سے قریب آدمی ہال ڈھونڈتا ہوا کہاں کہاں پہنچ رہا ہے اور رات میں واپس آ رہا ہے اس سے بہتر ہے جہاں قریب میں اور سنت کے مطابق ہو نیچے بیٹھ کے کھلانے کا اہتمام ہو الحمد للہ میں آنکھوں سے دیکھا نمازی حضرات اور بیٹھنے کے لیے چیئر موجود ہے لیکن اس کے باوجود کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں بفے اسٹائل اسٹائل ہے نا اصل میں اغیار کا اسٹائل جو ہے وہ مرحوب ہے ایک بڑی اچھی بات کہی یہ جو آپ شادی بیاہوں میں کھانا کھاتے ہیں کھڑے ہو کے بتائیے آپ میں اور گائے بھینس اور گدھے میں کوئی فرق ہوتا ہے وہ بھی کھڑے کھڑے وہ لوگ بھی کھاتے ہیں اور مسلمان بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں یہ تو اغیار کا طریقہ ہے کھڑے ہو کے کھانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے تو اس میں بے شمار خرافات ہیں اگر ان خرافات سے بچے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر بعض لوگ پھر کیا کرتے ہیں وہ ہدیہ ہی حضرت والی کو پیش کر دیتے ہیں اور حضرت والی کی تو بڑی شان ہے حضرت والی کے خدام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ بلایا کم جاتا ہے اور پہنچایا زیادہ جاتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ یہ لوگ آتے نہیں ہیں لہٰذا ایسے لوگ ناراض بھی نہیں ہوتے جو عادت بنا لیتا ہے ہمارے, ہمارے حضرت علیہ خلیفہ ہیں صوفی شمیم صاحب ان سے میری بات ہو رہی تھی کہ رشتہ داروں میں شادی ہے لیکن عادت ہی یہ مزاج نہیں ہے جانے کا اب وہ ناراض بھی نہیں ہوتے جب مزاج بن جاتا ہے بتا اس کے وہاں بھی نہیں گئے وہاں بھی نہیں گئے یہ ہوتا ہے ایک دو جگہ تو چلے گئے تیسری جگہ نہیں گئے وہ ناراض ہوتے فلا جگہ تو چلے گئے ہمارے یہاں نہیں ہے اب بس ہم کہتے جائیں ہمیں اپنے شیخ کے پاس جانے سے فرصت نہیں ہم کیا کریں ہمیں تو ساری دنیا کی لذت نہیں ملتی ہے ہم کیا کریں ہم کہاں جائیں تو پھر یہ وہ لوگ خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے یارو میں تمہارے کام کا مجب اور رہا نہیں لہذا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ, یہ ان پر غلبۂ حال ہے لہذا ان کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں لہذا لوگ بھی ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ غیر سی بات ہے ان کا آنا تو مشکل کام ہے وہ تو جو دین کے کام میں لگا ہو لوگ خود سمجھتے ہیں لیکن ہم ہی ہیں کہ ہم نے اس کو کمزور کر دیا ہے اس چوبے کو اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانے سے شاید تھوڑا سا جوڑ پیدا ہوگا جوڑ کم پیدا ہوگا احکامات میں توڑ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور پھر دیکھنے والے یہ ہی کہتے ہیں دیکھو بیان میں تو یہ کہتے ہیں تقریر میں تو یہ کہتے ہیں اور یہاں پہ دیکھو کیسے گلچرے ہو رہے ہیں بہت سی جگہوں پہ بہت سے لوگوں نے اور عورتوں نے شرکت کی کوشش کی پھر ان کو مجبور کیا جاتا ہے मजबूर کیا جاتا ہے اور اس کے باوجود مکس में میں اگر کوئی लगा لگا کے بیٹھ جائے عورت تو اس کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے اور تان و تشریح کی جاتی ہے مرد اگر نیچے آنکھیں جھکائے بیٹھا رہے تو اس کو پھر کیا ضرورت ہے ایسی جگہ پہ جانے کی ایسی جس کو وہ में عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں آدمی اپنے گھر میں مدے سے رہے؟ ایسی جگہ پہ تو کھانے میں بھی قدرت کے ساتھ کھانے کا کیا مزہ ہے کھانے کا مزہ تو دوست میں چینا جھپٹی کے ساتھ مزے کے ساتھ ہے نہ کہ ایسی جگہ پہ آدمی بیٹھا ہے کہ جہاں پہ اس کی طبیعت کے خلاف ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو ایسی دعوت قبول نہ کرے اہل علم سے مشورہ کر لے پوچھ لے ہدیہ ضرور دے دے کیونکہ آج کل اگر ہدیہ نہ دے تو سمجھتے ہیں اچھا مولوی صاحب نے اب دیکھیے توحفہ بھی نہ لائیں اور کھانا بھی کھا لیں گے دیکھو کیسا کنجوس مکھھی چوز ہے کھانا کھا کے چلا گیا پوری فیملی اور سو روپئے دے کے گیا سو روپئے میں کیا ہوتا ہے پانچ سو روپئے تو کم از کم دینے چاہیے ہزار نہیں تو پانچ سو سر کرنا ہے کہ اگر دعوت میں نہ جاؤ تو ہڈیا ضرور آگے پیچھے ان کے گھر میں جا کے پہنچا دو یہ آپ کا ہٹیا ہے تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پیسے بچانے اس کا حدیہ قبول کرے اسی لیے مسلمان کا ہدیہ بھی قبول کرنا بھی چاہیے اس کے احسان کا بدلا دے اس کی نعمت کا شکر کرے پرم یشکر جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا شکریہ اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا عجیب آج کل حال ہے کہ کتنا کچھ کر دو جزاک اللہ کہتے ہو اتنی مشکل پیش آتی ارے زیادہ انگریزی کا غلبہ تھینک جزاک اللہ کا جو اور آپ کا بھی جزاک اللہ تو درا برابر بھی احسان کر دے درا برابر ایک تو آپ مستقل طور سے میرے پاس آتے تھے خوشبو لگا کے جاتے تھے اور سلام دعا کر کے چلے گئے میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ جب آدمی کوئی چیز اٹھا کے بھی دے دینا تو بھی جزاک اللہ کہنا چاہیے کہ جائکہ کوئی چیز استعمال کرے اور اس کے منہ سے یہ نہ نکلے کہ جزاک اللہ تو ان کو بہت سمجھ میں آئے پھر بہت اہتمام سے پھر وہ جزاک اللہ تو اس کا بھی جزاک اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزاٹا فرمائے موقع پر اس کی مدد کرے موقع پر اس کی مدد کرے اس پر وہ قصہ یاد آ گیا شیخ سادی رام اللہ تعالیٰ کا دوست دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ حاملے میں یعنی اس کا ہاتھ پکڑ لے یعنی کہ اس کی مدد کرے مقصود یہاں پہ یہ لیکن ایک دوست نے کیا کیا کہ دوسرے دوست کل کی پٹائی کر رہے تھے کچھ لوگ کوئی بات ٹوٹو مہینوں ہو گئے اس کی پٹائی شروع ہو گئی اس دوست نے کیا کیا اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جس کی پٹائی ہو رہی تھی اور और उसको خوب پٹائی پڑی خوب मार پڑی کے بعد اور جب مار لیا کیوں کو دیکھے یہ تو کچھ کر نہیں رہا ہے اس نے اس کو اور روکا ہوا ہے تو وہ بھی کچھ مار کے چلے گئے اس نے کہا یہ کیا تم نے کیا کیا کہا تم نے شیخ شادی کا کلام نہیں پڑا دوست ہاں باشد کے گیرج دوست دو دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لے میں نے بھی تمہارا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑنے پکڑ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے بلکہ ہاتھ پکڑنے کا مطلب ہے ظالم کا ہاتھ پکڑ لے ظالم کو ظلم سے روکے اگر دوسرا ظلم کر رہا ہے اور اگر اگر یہی ظالم ہے تو اس کو بھی روکے اگر دوست ظلم کر رہا ہے تو دوست کو بھی روکے اور دوسرا کر رہا ہے تو تو دوست کی مدد کرے گا لیکن یہ نہیں کہ دوست غلط کر رہا ہے تو کیوں کہ میرا دوست ہے معارف القرآن کے ترجمہ میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات کہ رنگ و نسل کی وجہ سے کہ کوئی وہ فلاں ہماری پارٹی کا ہے چاہے وہ غلط کر رہا ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے یہ بہت خطرناک چیز ہے ادیر علیہ سلطلام نے فرمایا کہ یہ کیسے نعرے ہیں یہ تو بہت بدبودار نعرے ہیں داؤ ہا ان کو چھوڑ دو ان سے بدبو آتی ہے یہ لسانیت کے نعرے اور ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں شیطان نے یہ چیز گلوا دی تھی لیکن حضور صلاحت والے جب یہ فرمایا کرم فوراً شیر و شکر ہو گئے موقع پر اس کی مدد کرے اس کے اہل ویال کی حفاظت کرے مسلمان کے اہل ویال کی حفاظت کرے اس کی سفارش کو قبول کرے اس کی سفارش اگر جائے گا قبول کرے وہ چھینک کر الحمد للہ کہے تو جواب میں یرحم کلّہ کہے يرحمك اللہ کل اللہ کہے اور عورت ہے تو اس کو یار ہم کل کے نیچے چھینکنے کا جواب جو ہے یار ہم اور یہ واجب ہے اس لیے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں پہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن سے یہ امید ہے کہ یہ مسئلہ جانتے ہیں ہم نے زور سے کہہ دیا اب سب واجب کے ترک کی وجہ سے گناگار ہوں گے ایسی جگہ پہ آہستہ کہے آدمی جہاں پہ سب جانتے نہیں جہاں مثلا جانتے ہیں دینی ہی محفلے کے وہاں کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں تو دوسرا کہہ دے گا پھر دوسرا کہہ دے تو اس کو پہلا والا آدمی اللہ کہے تو یہ بس یہ مستحب ہے یہ کہنا ضروری نہیں ہے لیکن یارحمۃ اللہ اس کا جواب دینا یہ ضروری ہے اسی طرح سلام کا سلام بعض لوگ کرتے ہیں اور دوسرے کیا کہتے ہیں جیتے رہو خوش رہو سدا سہاگن رہو عورتیں کہتی ہیں ایسے رہو ویسے رہو ایسا نہیں کرنا ہے شمار جملے کہہ دیے لیکن والے کو نہیں نکلا مجھ سے حالانکہ یہ واجب ہے سلام کرنا سنت ہے کسی نے سلام نہیں کیا تو اچھا عمل نہیں کیا لیکن گناگار نہیں ہوگا لیکن واجب جو ترک کرے گا یعنی نہیں کہے گا اور لا کہے گا ہم نے دل میں کہہ دیا جب ایک پہلے نے باواز بلند کہا ہے تو دوسرے کو بھی باواز بلند جواب دینا چاہیے تو اس کو بتا دیا جائے بعض دفعہ دونوں طرف السلام علیکم السلام علیکم ہو جاتا ہے تو حضرت والا نے بے شمار مرتبہ میں نے دیکھا حضرت فرمائے, آپ, بے, آپ بھی جواب دیجیے فوراً آپ بھی جواب دیجیے کیونکہ آپ پہ بھی جواب واجب ہے کیونکہ ہم نے بھی سلام کیا ہے اب شرما حضوری میں پہلے تو ذرا چاہتے ہیں کہ دوسرا سلام کرے پھر جب وہ کر دیتا ہے پھر خود بھی سلام کر دیتے ہیں شرما عضوری میں تو دونوں طرف سے سلام ہو گیا دونوں پر جواب واجب ہو گیا تو دونوں کو چاہیے کہ جواب دے کیونکہ جواب دینا واجب ہے سلام کرنا سنت ہے اور فرمایا من اب اسلام جو سلام میں پہل کرے بڑی امن ام القبر وہ کبر سے بری ہے اس لیے سلام میں پہل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے صابع کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ حضور علیہ السلام سلام کو سلام میں پہل کریں ہم کامیاب نہیں ہو سکے آپ آپ ہمیشہ سلام میں پہل کرنے کیونکہ کی آپ نیکی میں ہمیشہ آگے بڑھنے والے تھے سلام میں پہل کرنے والے تھے بچوں کو بھی آپ بچے کھیل رہے ہوتے وہاں سے آپ کا گزر ہوتا آپ بچوں کو بھی سلام کرتے لہذا چھوٹوں کو بھی سلام کرے یہ ٹھیک ہے فائدہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سوار پیدل کو اور کھڑا بیٹھے کو اس طرح سلام لیکن ہر حالت میں کوشش کرے کہ میں سبقت لے جاؤں میں بازی لے جاؤں اور میں نیکی میں پہل کرنے والا بن جاؤں تو انشاءاللہ شاء کبر سے ایسا آدمی بری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توسیع فتح فرمائے الحمد رب اللہ واق دل لل المقين فقالات والسلام على رسول الكرين ربّفر الرحم ف تججههم ما تعااً إنك أن تنا عاض لرم لا إله إلا أن تصلحانك إنيث منظالين الله هم مذااقية كذاقية الوليد اللهم ارحمنا لترك المغاسي وَلَا تُشْقِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَفْأَلُكَ الْهُدَى <وَالْغِنَى> اللہ مارے تمام پچھلے گناجیے پورے امت مسلمہ بھی جانے سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کی توفیق آپ اپنی سو فیصد فرما برداری والی حیات نصیب فرما دیجیے یا اللہ اپنی محبت اپنی خشیت نصیب فرما دیجیے حضور اسلم سچی محبت اطاعت والی محبت ادا فرما دیجیے یا اللہ ہمارے گانوں کو بھی سنت کے مطابق بنا دیجیے ہمارے بالوں کو بھی سنت کے مطابق بنا دیجیے ہماری گفتار کردار رفتار ہر چیز کو سنت کے مطابق بنا دیجیے یا اللہ جب تک ہم آپ کے پیار کے قابل نہ ہو جائیں ہمیں اپنے پاس نہ بلائیے یا اللہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے والا بنا دیجیے حقوق الحباز کی ادائیگی بھی آسان فرما دیجیے یا اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانیاں ہے ہم سب پر فرما دیجئے ہمارے مردوں کو بھی اللہ والا بنا دیجئے یا اللہ ہماری مستورات کو بھی رابریہ بنا دیجئے آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں یا اللہ ہماری مستورات کو بھی اللہ والی بنا دیجئے ہمارے مردوں کو بھی نیک اور پالح اور مصلخ بنا دیجئے اولیاء صدیقین صدیقیم کی خط منتہٰ تک ہمیں سے ارے ہم کو پہنچا دیجئے جو بیمار ہیں ان سب کو صحت یادی نصیب فرما دیجیے یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے یا اللہ ہمارا عز کو پہلے سے بھی زیادہ اچھی صحت نصیب فرما دیجیے الاء اللہ تعالیٰ کی صحت سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دیجیے اللہ تعالیٰ کی ہران شریفین کی حاضری ہمار ہمیں بھی ساتھ نصیب فرما دیجیے والا کو بھی حاضری اور ہمیشہ کا قیام نصیب فرما دیجئے یا اللہ غلاموں کو بھی سات نصیب فرما دیجئے. کے لیے تو کچھ مشکل نہیں اللہ عمر شہادت وجعل مو تنافی بلد رسول اللہ عمر ذکنا شہادت وجعل مو تنافی بلد رسول اللہ عمر ذکنا شہادت وجال مو تنافی بلد رسولک وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وعقابه يجمعين آمين برحمتك يا رحمة الله سبحان الله